اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تست فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ اللہ کی کتاب پیٹ پیچھے پینک دی گویا وہ کچھ علم ہی نہ رکھتے